تسلیمت الہودی بل نسارہ یہود نصارہ والے سلام مت کرو ایک دوسرے کو اور ایک اور موقعے کے اوپر آپ نے فرمایا لاتا یقوم کہ اس طریقے سے مت کھڑے ہوا کرو جس طرح یہ اجمی غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں اس زمانے میں فارس کے لوگ غیر مسلم تھے سارے کے سارے جو اجمی تھے کا ان اجمیوں کی طرح سلام کے لیے کھڑے مت ہوا کرو